الحمد لله وصلاة وصلاة على وقفا الرسول وخاتم خاطم محمد ولا علی و اسفابی السفد وصطف أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا خلان آ منت بلا سدا ہو لینی سدر سو بج مل ان لا ملائی کتو نغل نبیو نلو سل مو تسلی سلا تو رسول یا والا سیدیا حبی بل سامعین السلام علیکم حمد و درو و بات دعا ہے حق تعالی ہکتال بارگاہ دے اندر دراچیز ہر شرف فیتنے تو محفوظ فرماے حق سمجھنے حق بولنے ہک کے چلنے اور ہک دے ہی مرنے دی توفیق بخشی برادر محمد خادر مشان صاحب ان کے ساتھ نے ٹھی اتاڑ یہ جلسہ منعقد فرمایا ہے دند کٹ دار اس بندے اللہ تبارک وطال ان دوستوں کی شاجانہ خدمت نرف قبول بخشو جناب در سامنے کلمہ شریف دے حوالے نال چند حقیقت بری گلان اللہ تعالی دے فضل و کرم انداد نال پیش کرنی کلمہ شریف دے متعلق اس وقت لوکاں دے نظریات بڑے غلط ہو چکے عمل کی بنیاد عقیدہ ہوندہ ہے عقیدے کی بنیاد کلما جدو کلمے دار صحیح سوچ نہیں رہنی تو اگلا عقیدہ یا عمل کمی صحیح ہو سکتا ہے بغیر جانبداری تو بغیر فرقہ پرستی تو تنظیم پرستی کوئی جماعت پرستی نہ تمام فیتنیا تو ہٹ کے حق پرستی دینار میں چند گلا کرب دا لحاظ نہیں ہونا کسی کی جانبداری نہیں ہونی کسی نو خوش نہیں کرنا محاذ اللہ تعالی دے فضل نال، اللہ تعالی نرس سے پاک محبوب نو راضی کرنا مقصود ہونا من خوش آمد کو نہیں آ جل سکر کی خوشامت آ نا سننے والے آدمی کلمی شریف دے بارے دارے لوک نظریہ بنیا خلائ بھی میاں جیڑا پڑھ لوے نا بغیر عذابوں جنت ٹر جائے گا تے اللہ دی رحمت کا بس پورا حقدار بن گیا ہن کو ہن لگا. او ہوں کچھ نہیں جیڑا کلمہ خالی پڑھ لوے وہ جنتی हम जो मर्जी करे हता के इस हद तक कुफर भी कर जाए ना तो भी आने मिया कलमे को काफिरत नहीं ना आखना चाहिए आंखे ना हम लदरी आगे नहीं एक आखन बी कलमे जंती ने बस उन्होंने कोई लाभ नहीं होना جو مرضی کرچر ہوا چڈتے ہیں جی سو قتل کر گیا تو سو قتل جنتی ہو گیا لہذا جنہ مرضی کوئی گناہ کرے قتل کرے جو مرضی کرے کلمے آ جڑا جی ہے وہ بخشیا وہ عذاب نہ اسی اے اس وقت عام آم تے سوچ بنی اس قوم دی بلخصوص بریلویاں دی بریلوی اپنے آپ جنتی سمجھن سمجھ در سارا اگے نے ہوں جی قوم سوچ آ جاوے کہ خالی کلمہ کلما پڑھنے جنت کا دا حقدار بن جخشیا عذاب اس ویکنا ہی نہیں اس قوم کیڑی برائی نہ آوے گی تو کیڑی نیکی اندر نیڑے لگے گی जड़ा इन समझी बैठा हो मैं कलमे ही छुट्ट गया वहां उस मनूस कि बुराई नहीं आनी नेकी जिन्होंथ लाना है करके अज कोई बुराई ऐसी नहीं जिड़ी इस कौम पाई जाती हो महरम रिश्तेदारिना तक की लानतीदो नसारा दी इतवाह हर काम के अंदर भी اپنی قوم دے بارے دین دے بارے ماسا غیرت نہیں رہی ایک سکھ نو نڑو سارے سکھ اٹھ ایک ہندو نو نڑڑو سارے ہندو گاڑ ایک چوڑے نو نڑڑو پورے انگریز گل پی ج فرے یہ جیڑی آدھی قوم کل میں چھٹے کھڑیا دا جڑا مرضی پیا کٹی چگوں آتے ہیں کنجر ہے وا شاب مارو یہ نہ کدی غیرت کھان گے اپنے بھی اینا نو غیرت کھان کی کاڑ ہے اے حساب تو چھٹے بیٹھے کتاب تو چھٹے بیٹھے قبر دو بے خوف قبر دا ڈر خوف دوزخ تو اے آزاد نے اے ایڈے تڑے بیٹھے نے کہ تھڈو آندے نے مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ ہاں ایڈی بلا کا پتہ نہیں کی آفتا نے مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینا اج بریلوی برل برائلر ہے نات خون پیا آخد ہے ایڈی بلاو جہنم جو میں میم ویکیا ہے نا ودیا پسینے چھوٹ پاہن بھئی بھائی میں گلا میں ہوں میری عظمت نہ پوچھو مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینا ہن جا کنجر اتھے دنیا تے کھلو کے آخ دو لکھ پسینہ آیا پیا میرا نا سن کے کم بندے کے پترا نکرسی ری گل سمجھ رہے ہو میں تو جنتی کو نہیں آخنا میرے تو آسرا رکھے اجے میں کوئی مراسی تے بھانڈ نہیں بیٹھا مشتاق سلطانی واگوں تو فلانے مقرر آگوں تو منور آگو میں کوئی بانڈ نہیں میں جھوٹ بول کے تینوں خوش کرا تے رپیے لوا میں تین راتی نہیں کرنا اپنے رپیے کول رکھ میں اپنے رب رسول راضی کرنا حق تر اگے بہت کرنا وہ جڑے جانڈ خوش کرتے ہیں اونا دے نزدیک ممبر رسول جو میں کاؤنٹر جی کاؤنٹر ہوٹل نے کاؤٹر تو بیٹھا ہوں نا رپیے لائن انہوں کے نزدیک ممبر رسول کاؤنٹر وہ رپیہ کٹھا کرد میں اپنے اللہ رسول کی رضا کٹھی کرنایا بیٹھا اور جیڑی گل کر حق سچ سولہ نے دلیل دے نال اسی. بغیر دلیل تو کوئی گل نہ ہو سی یہود نے سمجھیا اثر نبیا کی اولاد آ میری گل سمجھا نے ان ستر ستر نبی ایک ایک دن قتل کیتے جہ سمجھ بیٹھے آ نبیا دولاد بخشیا انسان دی کی سلاح ہوں خوف نال انسانی نفس بڑا سرکش سے ہے جب اس کے اتوں خوف اٹھ جاوے یہ مڑ جانور تو بدتر بن اللہ تعالی نے تا کر کے انسان دی سلاح واسطے پرانے مجید جگہ جگہ دوزخ دا ڈر دویا اپنے عذاب دا خوف دوایا کیوں دبائے؟ کہ تاکہ تیرا نفس کمینا جہا فراؤنگو میرے عذاب دے خطرے سن کے عزاب دیا دھمکیاں سن کے سو پٹھے رات نہ پو نفس کے اتوں خوف اٹھ جاوے گا یہ شیتان تو وقت گا موٹی جی مثال دینا کمی تو پہلو ہی نہیں سی نے ہوں سکلوں کے باہر لکھیا لکھا ہے مار نہیں پیار مار نہیں وہ کیوں لکھایا نے کہ جے کوئی کسر تھوڑی جی رہ گئی سی نا بال نی وہ مک جدوڈر ماسٹر دے سامنے اے بدکاری کرے ضلع کرے جو مرضی کرے ان ڈر تو ای کو نہیں انہیں بگڑدا دیاں بگڑدا دیاں اس مقام تے تہچ جان جدو یہ پنجیاں تیار سالان نو پہنچے گا زمانے کا ایک نمبر شیتان بنے گا نہ کسی کی عزت ویکے گا نہ کسی کا لحاظ رکھے گا نہ اندر نزدیک کو رب رسول ہونا ہر برا کام کرے گا دل ہوا آخر کار یا پولیس مقابلے مرے گا یا کسی پاس قتل ہوا کئی سر لوگ آخر اپنے برباد کراے گا اور کوٹ تے مار اے یہ شاید سونے نبی ثرور نے فرمایا ہے بال دے سال نماز سکھاؤ اور دس دے ہو جان تے کوٹ کے پڑھاؤ یہ حدیث بخاری شریف جی بال عمر سال کی کرو نماز سکھاؤ دسا کے ہو جان تو پھر کی کرو تے جڑے سور بچے باہر لکھے گڑے مار نہیں پیار جی. اے نبی دے فرمان دے مقابلے چ لکھی نہیں نبی فرمایا دسان نے ہو جان تک کوٹ کے پڑھاؤ ہوں جی. نبی مار کا حکم دتا کہ نہیں جنہاں آخیا مار نہیں پیار اس ہوں کفر کیا آیا نبی سونے دے فرمان دا مقابلہ زد جا اللہ دے نبی قرآن حدیث دے مقابلے میں کافر آفر ہے مسلمان نہیں ہوں مسلمان جرم کرنے جائے تو آپ گناہگار گار ہے لیکن اے نہیں سمجھتا کہ نبی دا فرمان گلتے نبی فرمان نل سمجھے پھر مسلمان نہیں ہوتا ہوں من دسو ایک دوسرا مار نہیں پیار کیا مطلب جی مار سو پیار دلاف سونے نبی جدو فرمایا ہے کہ بالا نسا سال کوٹ کے پڑھاؤ تو ان کا مطلب یہ نکلیا مار نہیں پیار دسول نبی سونے کا فرمان پیار تو باہر ممبر تو کی گائی جے بمار سلا کلا رحمت اللہ سونا رحمت سونے نے پیار سکھایا سونا سراپ ہی پیار سونا ہی رحمت تو ادھر سکول کا تیرا بورڈ پیا دسد کہ منافقت دے کفر اخیر بیٹھا ہے جو سید اور نے فرمایا ہے کٹ کے نماز پڑھاؤ تے تو لکھی کھڑے مار نہیں پیار یعنی مار جا پیار دے خلاف ہے یہ مطلب ہے سونے نبی دا فرمان وہ پیار تو باہر ہویا تے جڑا سمجھے نبی سونے نے پیار دا سبق نہیں دتا تے آپ دی مار آپ دا جڑا مار دا حکم ہے وہ پیار دے خلاف ہے حضور حکم رحمت دے خلاف ہے لانچ مسلمان کتوں راسی منت نہیں لگتی انہوں سکلوں کا باہر کا بورڈ کافر پہ کرتا ہے کیشرو سی یہ سمجھا اثا نبیاں اولادا صاحبز بخشیا سانو جانا مکونی ساڑنا تو نہ جانے جائے بھی تو ای لوگے تو باہر لن تھمس صرف چند دن گنتی کے دن ایویں جاگے تو پھر باہر آ گے یعنی اپنے آپ فیصلہ کر بیٹھے کرنا تو رب نہیں تو کتے آپ فیصلہ کر بیٹھے نو قتل کیتا اللہ دی کتاب نو بدل چڈیا ماں زنا تک دے جرم انہیں کیتے سد لمبے آ جنگ نو قتل دے پے ہو گئے خبر رکھ دے سن نبی سچے نے لیکن دا اہ نظری کہڑا بخشے جنتی ہاں سانو کچھ ہونا نبیا کی نسل آ پاکان کی اولاد آ رب سانو کی کچھ آخنا اُن کے پا جائے اگوں پیو پھر ٹھنڈا پی جانا بے ویڑے جو کھلا مل ٹھیک ہو چوپ ہی کر جاوا وہ کنجر آختے سر سار آ رب اگے یہ ویر پوا گے ویڑا گے تو آپ ہی ٹھنڈا ہو جانا رب سانو کی آخے گا اسلامتی نظریے نے انہوں کا پٹھا گول ککھ نہ رہا نیکی تے برائی کا نشان بن کے رب دے گزب کا مورد بن گئے قیامت تو نہیں رب نے انہوں دشمنی کا اعلان کر چڑیا اور پوری دنیا دے انسانیت کی تباہی کا ٹھیکا فساد کے بربادی سے دہشت گردی کا ٹھیکا یہودیاں لیا ہوا قرآن نے فرمایا لا تاسو فل مفسدین ہو زمینت فساد مت پھیلاؤ انہوں دا کم یا ساؤن فل ارد فسادا فساد کے لیے پوری روئے زمین میں دوڑے پھرتے ہیں توجہ نہیں کی میری گل سے دوسرا نظریہ دوسرا نمبر تے نظریہ ایو او آیا نسارا نسارا آخیا جڑا حضرت عیسیٰ سولی چڑے نے نا ان مدد مطابق چڑھے تو کوئی نا عیسائی آخیا جہ حضرت عیسا لی سلام سولی چڑے نے نا وہ سولی چڑھ کے سانو بخشوا گئے دیکھو گلا عجیب کیسیاں فرد کرو جے سولی چڑھے تے سولی وہ پیا چڑھتا ہے بخشے وہ گئے کہ چکرے ستی برادری سبحان اللہ تھوڑا جہ جنت تبار باہر آ جاؤ اسے ٹھی اتارے بیٹھے جے جنت بڑی دور ہے تہن مکررہ نے نات خونا نے جنت باہر چڈیا تعلیم جنت لگا فرنا تو تھوڑا جہا میری گل سننے جنت تبار نکلاؤ آ گئے میں ہوں گل کر لوا چلو شکر شکر ہے میرے کو سبق ہے صوفیاء کرام شیر ربانی ورگیاں ملوڈے والے سبق میرے کوئی نہ میں تو گلا کر دل پھر دل زندہ ہوں دل چمیر پیدا ہے دل چیرت ہوں یہ ہے صوفیاء دا سبق شیعہ سمجھا جا حسین سجدا کی وہ ساری طرف کیا لہذا سان سجدے دی لوڑ ہی نہیں تا کر کے شیعہ والے سجدے تو اج نسے نے وہ مسیت پاون دے نیڑے ہی نہیں جاندے وہ نے سڈا ہے امام بگاڑا ہے نماز لو دین لو فارغ ایمان وغیرہ جی کوئی کافی جس امام سجدہ کیتا ہے او اس امام دی بارگاہ ہے او جانے تھے بارگاہ جانے رب دی بارگاہ نہیں بنا یعنی انج رب نہ انہیں جنگ لب کا گاڑی نہ بنایا جے کدے ایک ادا بنیا کھڑا بھی نا او صرف سنیا کی ریسج بنیا ہونا ہے بان کے بھائی جہاں ساری دیہی بانگ بانگ پینی نشا کرنا ہے انہاں کی نماز پڑھنی خر میں تین موٹی جی گل پیا دسنا کہ انہاں دا کیوں بٹھا بول ہویا ہے اج ایک نمبر کلمے پڑھنے والے آج بر ایک نمبر شیاں کا دا دے دا خدا دی چکلیا جاؤ تو یہ ہوئی بیٹھے نے فلما چو تو یہ ہوئی بیٹھے نے ہر برائی دڈے تگے اگے اگے تینوں پیشوا نظر آؤ گے وجہ کیوں حسین بخشو آ گیا اگلا نمبر بریلویاں دا اینا بریلویا سمجھیا ہے ولی اسا ولیاں دے نبی ساڈے اثا نبیاں دے گو ساڈا ہجمری ساڈا ہجمری ساڈا و کیوں گ نہیں پکا یہ ایک نال سارے ولیاں نو ویٹا تا کر کے یہ نماز چھڈ جائے گا روزہ چھڈ جائے گا زکات چھڈ جائے گا غیرت چڑ جائے گا پردہ چڑھ جائے گا کفر دی مخالفت چھٹ جائے گا مگر دیگ نہیں چڈے گا आगा। आगा। दे जरूर देनी होर गल करना इना अपना दीन बनाया कुल करे साते करीसवे करे दसवें करमान न दसिया जी अगर कोई बंदा इना बरेलविया कुल साते खत्म न दवावे تے پوری برادری اندر کی کر سی پہلا فتوا یہ دے بن گیا جی نہیں لائے گا سونی پہلا فتوا جی برادری کا برادری بوکسی تیاکسی دجا فتوا کنجوس مکھی چوسے پیو ایسا مال چڈ گیا تبھی بیٹھ یہ خرچ کرتا ایمان نال دس ایمان طرف دے اے بابا جی وہ وس کی گل ہی نہیں وہ ٹکر نفائی لاسا دین دسنا یہ بڑا فرق ہے انہوں کا مقصد ٹکر کما جہاں نا اللہ ماسا تشریف رہے نے وہ علامہ صاحب نہیں وہ پیٹرول پا منیجر وہ خانے دا جے بچر خانے تے ڈاکٹر جی دا ہے میں جچرخانے جتھے جانور دبا ہوں نا اتے بیٹھے ہوں ڈاکٹر جیڑا جانور اگے لے جاؤ وہ ویخ بھئی یہ تگڑا ہے یہ نہیں ویکتے ہلا ہرام میں مرے نو چری پھیر کے آیا ہوتے مور لا کے آتے نے چل جڑے آج بہن نہ مفتی ملوڈے یہ بچرخانے ڈاکٹر دا جے باوے ہوفر دا بغیرسی درام جی مرضی ہوس لا کہ میں دیں بھائی دنیا واہ وا ترسی اندر آ چکائی جی دنیا ٹرتی ہوگی تو آدمی آ لا اے سب نہیں خدا دا بندہ مفتیوں نہیں ان عالموں آلم نہیں عوام آوام اپنے بڑے مسل موہر لانا جاوے یا اگریزان کے کافران کے دے, دے منصوبے قرآن حدیث کی چادر پوائی جاوے وہ لانتی آلم نہیں اور بچرخانے کا دا ڈاکٹر دا علمو ہند جا کفر دی مخالفت کرے کافر دے دتے منصوبے کفر رکھے مستفا دی شریعت کے مسلے نو صحیح بیان کر چھوڑے سنگیان رت وجوال گل سمجھو کل ساتا چڈے تو پوری برادری ٹوٹ پوے خدا دے فرد خدا وڈے نے یا کل ساتا وڈا ہے کل فرد تسا آپ بنایا یا رب بنایا ہے کہ تا بنیا فرض چھٹے تو ساری برادری بولے تے رب دے فرض برادری آپ پیتی جاوے وہ تو مجھے نہیں فرمائی نے یہ کیوں نہیں بول دے بابے فرید دے دربار دے ایک دروازہ مبارک اس دروازے تن پانچ میل کی قطار لگتی دی, لگ دی. دی. پانچ وقتی نماز نکل جاتی ہے مگر قطار نہیں ٹوٹتی میں تشنا کدی رب دے تے. اے مسجد ہو. اس بوہے بھی کدی میل دی قطار ویكھی جی بابے فرید دے بوہے جنت لبنی رب دے بوہے تول لبنی حوصلہ کر میں تینوں سابت کر دیا کہ بنیا کی پیا تنے نہیں شبیر شاہ مشتاق جنہ کے اپنے نکاح ٹوٹے پینے انہیں تیر ران دینا ان بئیمانہ نے صرف کسا سر یاد کی نات خانہ نے کاپی شیران نے کا یاد کی نبی کا دی یاد کرنا ہے قصہ یاد ہو جانتا ہے جکا دین یاد نہیں ہوتا پر دین عمل کرنا پین روپیے لبنے کوئی نہیں الٹا ہے جہے دن والے ہیں خلاف ہو جان گے کیونکہ دین چلے گا تے رواج تو ہٹنا پینا رواج تو ہٹے گا تے جگ دشمن ہونا قصہ چا یاد کرو سر چا یاد کرو کان تے ہاتھ چا رکھو رپیے پہلے چا مکاؤ कौम पुठिया सीधिया गलां करके चर रुवाओ यह बचारे अगे ही अपनी किस्मत में बथेरा रोंद फिरते इन्हों चरवाव रास्ते एवें इशारा ही चाहिए यह अगे पहलोई नरसा तई भरे होंगे ने रन तो नक तई रन तो पैलो ही तंग बालों तो पहले ही तंग बिरादरी तो पहले तंग कूमत तो भालो तंग दर पासों है तंग ए तक अथरू भेलो आई खड़े होते हैं कूड़ चा मारो बोला <laughs> अखा का रुआवण बजुर्ग फरमाते कोई रुआवल नहीं रुआवण है असल दिल का जेद्ध जिंदगी बदल जाती है سمجھ آئی نہیں ذرا نہ. توجہ نال بولو سبحان اللہ, اللہ! میں تیرے تو سوال کر رہا بھئی وجہ کی قوم سبزی کھائی <سلام> میری جنت یاروی نال میںن چڈ دران چڈ د جو مرضی کر جاو جنت کیوں کے ولی سڈے دے دیکھ لے روس باغ سڈا بن جانا اثر روس پاک میں بن جان گے بابے فرید دے دروازے لگ جانے تو جنت ساری پکی ہو گئی پر سجڑا بولیا جی خالی دیگا جنت لبنی دی آلہ کا محبوب اتنے مدی مکا در خالی لا چڑا امت نو آخلا لہائی جاؤ جے جناب دروازے جنت لبی ہوں اللہ دا محبوب ایک دروازہ چبر آپ پہلو لنگ جاندے پھر امت نو آخ لے جاؤ نہ تیسے سپارے کلام آنا سی نہ بخاری مسلم بننی سی نہ بیاسی جنگ ہونی سن نہ کربلا دماغ لگنا سی وجنا اللہ دے دلیا دے دروازے دروں باد فری دروازے دوں برکت ضرور مل سکتی آئی پر جلت ملنی آئی اللہ دے جو نال بول سبحان اللہ سامنے یار ایسا کاف دا کتا مگر تر جنت لے گیا اثا نہیں لوگ اصا آخیا ہو جھلیا واقعہ صحیح ہے نتیجہ گلت کڈیا کیوں میں کیوں کتا ہے بے حکم ہے اندر قرآن نہیں آیا تیرے واسطے تھی سپارے کا بوجھ آیا پیا تو خالی ایویں ٹور پوا گا تک گنت جانا توجہ نہیں فرمائی آئی ذرا بول چل سب بہا لا میرے سنگیا اس قوم دے اندر اسلامی عقیدہ نہیں رہا عقیدہ تو فارغ ہوئی پہی. تا کر کے ہر برائی دا مجسمہ بن گیا سا. ہر کفر سڈے آ گیا ہے اور کفر نو این فرض سمجھ کے پکڑنے خدا دا ہے کفر لیکن این فرد خدا دا سمجھ کے پکڑنے آ کیوں؟ بخشے جو بنے آ دل اندھا ہج نتیجہ نکلے کفر ایمان تمیزی تمیز کو نہیں دی انگلش میرے کول یہ اس لکھیا ہے اللہ تعالی کے بچے کڈی بال پو کتب وا تایا آ یارویں انگلش ٹیکسٹ بورڈ دی پورا بورڈ گورمینٹ دا بہ کے کتاب ترتیب دگلش خالد بک آلیا کا خلاصا دو سو دو سو تیتی سفا کھولو تے لکھیا ہے اللہ تعالی کے تمام بچے کالے آدمی اور گورے آدمی ہوں چوڑے آندے نے خدا دا حضرت عیسیٰ پتورے. پر اصا جو خنزیر بنے ہوں ایک حد تک پہنچے تھڈو ساری مخلوق نو خدا دے بچے کہہ دیتا ہے جے اندے نہ دولو جی نہ بڑا اپنا ا کھولو صفہ نمبر دو سو پینتی کھولو میں نہیں آکی بیٹھا ایڈا جو واقعی بیٹھا تو نہیں بیٹھا تھے تھلے تھلے کی لکھا اچھی آواز نال پڑھی تھنگی آبا بابا جی بھی صحیح بیٹھا اچھی آواز نال پڑھی لانتیا کیوں سکل ہے کہڑی کتاب پڑھ کے سنا کی لکھا ہے یارویں انگلش فسٹ یار ہوں میں تڈے تو سوال کرنا گوورمینٹ بنوائی او کافر بے شک جس بورڈ لکھی وہ کافر جس کمپنی اگوں چھاپی وہ کافر جنہ اگوں پڑھایا وہ کافر جہ پڑے وہ کافر ہن یاروی یاروی تک کن بندے پہنچے ہو گئے <laughs> پر تل کل نہ چھوڑی دا ختم نہ چھوڑی بالکل بالکل قابو کری کیونکہ مسئلہ میں اگلے دن تقریر کر رہا تھا لالا کی چٹی چٹ, چٹ. انہاں تو چشتی صاحب لنگر دا وقت ہو گیا میں اتے جوڑی چچائی میں خیال اللہ میری دعا ہے بریلوی جدوں بھی مرے انہیں سر دے کے چوے آخو آمین میں او نہیں آخیا ہوں آگے نے آمین کے نہیں کہیں یہ مطلب انہوں کی نیت ہے یہ ہوئی کہ مری او تو نہیں لنگر چلتے مچھے تماشا ویکیا کرو لنگر چلتے وہ دوائی خدا اونج دین واسطے انہوں نے آخو نہ لڑو آخ گے مول صاحب اسلام میں سختی ہے ہی نہیں اسلام اتنا نرم کا بہت تم تو ہے ہی فتنے باغ جی لنگر اگے چلو اوئے خدا دا بندہ کچھ ہوش کر خدا دا نام ہی کوئی واپس آ کتنے پہنچ گیا اس دنیا تے خالی جینا نہیں ہوں اس دنیا تے تک کوئی ضروریات ہوں نے دین بھی خوش ہے ایمان بھی کچھ ہے غیرت بھی کچھ ہے قوم دا قوم دا درد بھی خوش ہے اپنی عزت دی فکر رکھ بھی خوش ہے ہر شر مٹا کے ایک ٹکر تے کھان تکر رہ تل دی لاؤ جو حدیث میرے پڑنے سو خال چل بخلا یا رسول اللہ جو رہو کے مخلص کا لفظ ملا پی گئے بابے فرید کی تال واگ پی گئے حجی مخلص کا لفظ تیرے بولیا ہی نہیں مخلص سو لا صحابہ نے ماہنا کی رسول اللہ اخلاص دا کیے خالص پڑن کا محلہ کی ہے فرمایا کرما بندے نو حرام کما تو روکے گا سمجھا جی مخلص ہو کے پڑی پھر دے جائیے کن لفظ حدیث کال آئی ہجور ملا سرکار نے فرمایا مخلص ہو کے پڑھے مخلص کا مانا اگ پوچھا گیا کی فرمایا اللہ تعالی نے جو جو کام حرام نہ جاوے تے سمجھا جے مخلص ہو کے کلما پڑی مطلب پرہیزگار جنو پرہیزگار او کلمہ جدو پڑسی اس کلمہ دی برکت او بندہ عذاب رب سونے تو بچ جاوے گا جنا سیدا داخل ہو جاوے گا ہوں تے شرط اے لگی خلی ای پر آسان اے سمجھیا خالی, اے اے اے خالی پڑھ لیا تے جنت پڑھ گیا نہیں اویلا اور سن خالی کلمہ پڑھن تو بندہ مومن ہی نہیں بنتا اکے منہ نال پڑھ لینا اے منافق بھی پڑھتے ہیں منافک پڑھتے سن کلمہ لیکن اللہ تعالی فرماندہ منافک منافق جہنم دے سب تو نچلے گڑے وے حالانکہ کلما پڑھتے توجہ ہے منافق پڑھ دے سن کہ نہیں پھر اب ہے جہنم دے نچلے گڑے ہوئے سوال یہ اٹھتا ہے جی خالی کلم پڑھنے بندہ تو بچ جاند ہے تو پھر عذاب تو کیوں نہیں بچایا سجنا سجڑا کلمے پڑھن دی گل نہیں کل میرے نو من دل دی بوی گلے ہوں قرآن, قرآن قرآن قرآن سناوا اللہ تعالی دا قرآن مبارک قرآن سنانا سورت حجرات آنا ارب ددوا نے آخیا ارب کے بدوا نے آخیا آ پنا ایمان لے آئے بڑ لیا مومن بن گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوبہ کولم تو من فرما دے تو ایمان والے نہیں بنے تو مومن نہیں جے بلا کن کلو آ منا ترسان آسان صرف اے آکھو ولا کن کلو اسلم تسان آسان جھوک گئے, جھوک گئے کی مطلب آسان جدو اسلام دی طاقت ویکھیے دی دی وجہ جھک گئے ہالے دے دل دے اندر محبت ایمان وڑیا نہیں دل اچ نہیں وڑیا ہالے خالی ظاہر اتو تو جھکے پھرنے آئے اللہ تعالی نے فرمایا ہوا لما داخل نہیں ہوا دلانچ مریا نہیں بس سجنا معلوم ہویا زبان نال اپنے آپ مومن آخنا ہو رہے پر دل والا مومن بننا ہو رے جو ہے نا تیرا بولو چھ اللہ ساڈا پی بہو بولے فرماندا زبانی کلم ہری کوئی پڑدا جک گئے ہاں مسلمان کا پولا ویخ کے نا من خلوتے ہیں تو دل چال ایمان نہیں اتریا دل چال ایمان نہیں اتریا تو سجنا میں بھی یہ وانڈ کرنا چاہنا کہ کلمے پڑھ ہو رہے کلمے نو دل نل چتارا ہو رہے تے مو بنے گا جنہیں دل چتارے اور پھر سنو جنہ اس کلمے نو دل نل چتارا ہے وہ پھر دو قسم دے نے ایک وہ ہیں جنا ہر شہر سچی من دی پر چلے نا پورا چلے نا فاجر اے کو ہے جہا شیر ربانی وانگو پورا چل پیا ان دونوں فرق جہاں سیدا جنت جان ہے نا انہ بارے جا چل پیا کلمے اتمے پیچھے چل پیا جا کلمے اپنے پیچھے ٹولی فرد نا ہال وا... بارے وزاحت سنو وزا سناواں ایک ہوں نے حکو کل ایک ہندو حکو کل لاہ بند حق اللہ دق بندیاں دے حق جس بندے مارن جب تک بندے معاف نہ کرن اے جنت نہیں جا سکتا توجہ نہیں فرمائی نے ہاں سن لے سن لے میرا کروں پٹواری اے پٹواری جدو بھرتی ہوا پنج مر... کلے سن ہوندے جد ریٹائر ہویا پنج مربے نے تنخواہ دی کن ہوں پندرہ سو تو دو ہزار تو نوکری کرے کنے سال سالی سال سال بالا تے خرچ نہ کرے او ہزار کٹھا کرے پانچ مربے بن جان گے بالا تے خرچ بھی سو موڑ بھی پانچ مربے بنے نے کتوں بنے نے <laughs> और اور سدکے جا میں اپنی فوج تو گریب کا میٹر چیک کرٹواری کے مربے چیک نہیں کرنا اپنا ہے نا کٹھے جو کھانا پینا ہوا کدی چیک کہتے گریب ریڑی آپ دکان ریڑی والوں ریٹ لکھ کے دے اینے اینے تے سیب بیچنے نہیں کیلا ویچنا ہے سبزی نو نیٹ لسٹ ہونی اکڑے ہوئی ڈاکٹر ریٹ لسٹ آئی ہو بھی. اندی مونج کٹی چیز خالی ہاتھ ویکن کا ہزار ہزار روپیہ خالی چیکنگ کا دوئی اگلے ملو کیوں وہ نکما جڑا قوم کی خدمت آستے تیار ہوا سا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں اس قوم کی خدمت کروں گا جن پوچھو آخر یہ قوم کی خدمت کے لیے تیار ہو رہے ہیں ایم نہ پڑھیں گے تو یہ قوم کیسے چلے گی تے نکما ساری دہاڑی بیٹھا رہے تے ہزار روپیہ خالی چیک دا تے جنہیں بچارا ادی رات نو اٹھ کے تے جا کے منڈی دے دکے کھا کے تے ساری دہڑی تپے سڑ کے ہے ہرال کما ہرال انہیں ریٹ لسٹ آئی کلی ہے حالانکہ سڈیا شرح دیا کتابوں لکھے حاکم کے لیے ریٹ لسٹ دینا بازار والوں کو جائز نہیں کیوں جب نبی کی شریعت نے آزادی رکھی ہے کہ ہر بندہ اپنا سودا جتنے کچا ہے بیچ سکتا ہے حکومت والا کون ہیلتھ پابندی لگا دے لگ نسا ہونا گل ہے تو اج کل کامڈی پاگ والے ول کی گل کرو تو لڑتے انگریز ہوں آدھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چنگا باقی وہ ایڈا ہی ہے کہ سان نا کم از کم غلام ٹو حال دا. وہ, آہاں وہ اپنے دشمن دی تاریف تے تا تا اپنی تے ناراض ہوں دی. ایمان اجے دسو باہر آکھ دو ایک نمبر اپنے ملک کی یہ مطلب ہے تصا سارے دو نمبر ج مطلب ہے میں تنوع بار بار دو نمبر آخی جانا گسا تو نہیں کرو گے نا یہ مطلب ہے سارے ملک کے ہاکم بھی دو نمبر پیر بھی دو نمبر مول بھی دو نمبر عوام دو نمبر ہر کوئی دو نمبر ہوں ایمان درس کیا کا فر سڈے تستے نہیں آن केडे लांसी बन गए ने अपने हाथों की शायू दो नंबर रख लेने साडे हाथ की शायन एक नंबर रख देने वही कौ दुश्मन की तारीफ करके खुश हो اپنی برائی کر کے خوش ہوئے وہ بے بکو فورکی ہونے اب دماغی دے آخری مرحلے نو پہنچ گئے سجنا اکل والے سن نبی دے یار باپ نبی دے غلام حضرت شیر بانی ورگے جڑے آن آند ہو سر ملو انگریز دیا مشین سے کوئی شرنا لائی کرو گھر چڑی کرو چنگا آپ دے سن وہ دو نمبر نے اک نمبر ادھر جا گے ابھی دو نمبر بڑھ جاواں گے سجنا اک نمبر سا کیونکہ سارا نبی بھی سارا تو ایک نمبر ہے قران اول نمبر نبی اول نمبر پاک نبی صحابہ اول نمبر نے چلے اصا ایک نمبر سرکا سر دو نمبر سر اصل کنڈے بد بخت بنے دے پچھے جو چلے ہونا آپ دو نمبر بن گئے اپنی ہر شہر رحمت اللہ تعالی آپ فرما رہے حفیظ جلندری مفکر اسلام فرما ہے غلامی میں بشری عزت بھول جاتا ہے جڑی قوم حکم تے چل گی انہوں عزت دی تمیز رانی نہیں تمیز عزت دی اس قوم جڑی اللہ رسول حکم در چل پی ساڑا کلندر لاہور اقبال فرما سناو کلندر لاہور اقبال فرما یورپ کی رضا می رضام تو یورپ کی گولہ تو, تو گلا تج سے ہے یورپ سے نہیں ہے تو اگریز تنیا میں گلا میں کر تیرا ہی کرنا ہے کیوں جو غلامی نے تئیو تو تو توجہ نہیں فرمائی نے کر لے سجنا ایک کلمہ پڑھ لینا دپڑ سارے نو مومن سمجھی پڑنا ایک کلمے دا دل چترنا یعنی کیا مطلب من لو اس دو قسم بندیاں دیا ایک قسم لوگ جڑے چل دے نہیں حقوق جد بندیاں دے حق مارن گے دی معافی نہیں ہونی چیر بندیاں تو معاف نہ کرا تھن بھرتی ہوا تو مکان کچا سی رٹائر ہوا تو کوٹھی بڈل بارڈل ٹاؤن چاہما ویچیا تب وہ کتوں ہوا سمجھی کھڑا ہے کہ اے تھندار ملاد چا کرا بخشے اے پٹواری یارویں دی دیکھ چا دے تخشے یہ امرا کر جنت جیڑی ہے نا وہ تیرے کول ہے اللہ کول نہیں جی جی یہ دے اجدو ڈی سوکھی جنت ہے جس لانتی نے اللہ دی مخلوق دے حق مارے ہوئے نے وہ سوڑو وہ کابے کلو کے نا ہر سال حضور دا دلاد کرے یہ بخشش نہیں ہونی چہر اللہ دے بندیاں تو معافی نہ منگے جو نہیں فرمائی گ منگنی نہیں تو جنت لبنی نہیں سمیا میں صاف لفنا تین گل پہ دس میں لوک لکا نہیں پک کردا حقوق العبد بندے دے معاف نہیں ہوتے جب تک بندے معاف نہ نا جس نے حرام حرام حق کسے دا دا حرام لے رشوت سو سود دے دریئے لیا سو چوری ڈاکے دے ذریعے لیا سو قوم دا مال خزانہ لٹ لیا سو حکومت والے نے کسے بندے نے یہ معافی اہر چہر نہیں جنا چہرے حق واپس نہ نکرے وہ اگلا مر گئے جی وارس بھی نہیں رہے انہوں دی طرف صدقہ کر دے رب سے راہ دے اپنی طرف نہیں ان صدقہ کرے اپنی طرف کرے گا ایمان جانا رہے گا کیوں؟ کہ اللہ دے حرام رام کیتے اپنی طرف صدقہ کر کے سوال پہ سمجھ دری ملک جنہوں دا حق ماریا سوجے نہیں رہے دے والو صدقہ کرے تا جا کے تے معیو سی ریا اے حق بندیاں دے حق دی تفسیر ریا مسئلہ اللہ دے حق جلے بندے بند خدا دکھب کھا نفل لاکھ معافی نہیں ہونی قبول نہیں ہونے اس بندے دے نفل قبول ہوں نے جہا اللہ دے فرد ادا کرتا ہے سمجھ نہیں لگی یا لے یہ وضاحت پہ کرنا جس بندے دے نفل ادا ہو رہے لیکن فرض نہیں خدا دے پورے کردا تو او دی مثال یہ سمجھو جی کسی نے کسی کا کرزہ تے نہ دے یہ <تصفح> وضاحت پہ کرنا جس بندے دے نفل ادا ہو رہے ہیں لیکن فرض نہیں خدا دے پورے کردا تو دی مثال ان سمجھو جی کسے نے کسے دا کسی کا کرزہ تے نہ دے وے تو چاہی پیالی روزانہ پلائی رکھے ہوئے وہ شتونگڑے سکولی ابلی سوڈے تو سڑکوں سے بھی تنگ آڈے تو دفتر میں تنگ آ مسیتوں میں بھی تنگ آ ابلیس بلیسو کیتے کتے تان چران چڑیے تے دوائی خدا دی سڑکوں تے آئیے تے تاں ابلیس متے لگے کھڑے نے تے جی مسیح تو اتنے شتونگڑے نہیں کھلوے یہ مار نہیں پیار یہ نسل پیار پہلا چھوٹے ہوں سن وڈیا آ گئے سا نہیں سن لے وہ کیوں بابا جی ایویں س چھوٹے وڈیا سن کے وڈیا گیند مار کے سن چکتے ہیں یہ بھی اس کی نسل تیار ہوئی کڑی ہے تو کوئی واٹوں دا جڑا یہ نو اندر منا چکرے کوئی ہے نا دا کہ وڈ بغیر نے میرے پتر آئے جا میرے پتر گھر ٹی وی انتظار کرے نکلو نکلو ٹی وی کی پیداوار نکلو چھ مربو بند رکھ لو رہے ہیں بولو سبحال اللہ جس بندے رب دے سنو اگلے, اگلے دن ایک زمان شاہ مکرے بہاوال نگر دان سی سید زمان شاہ نہ سنیا نے چلو شکر وہ اگلے دن آ ساڈے ویلی بیٹھے نے مپالکیا ارے فلی شاہ صاحب کو بروانے ٹھے آیا موٹھ جڑی ہے نا پٹھیا کی وڈ لیا منجی کی وڈ لین ایو سبحلہ معاف ہو اس قوم کے مکر اللہ ہر جٹ ای خوش بھائی بابا ادھر پنڈ پٹھے چ رکھی موڈے تے मेरी तकरीर शाह और रखी मैं शाहर नर्द की मैं शाह जी मैं तहन कह मुकर न थद्या जे न थद्या जे नहीं तो काफिर कर जान गए बेईमहन कर जाएंगे محنت کی فرد بنتا کر لیں دے نماز تو کلا سڈے کو جی ارس بھی تو کلا کر ہی لائیے لئی تو خیر کلا نہ ادا ایڈی ہوئی کہ دائی خدا گئی اور میں اتو گیا موجود لایا بیان کر کے تو مائے مائے کیا ہوئے آخری تو اسے گل کرنا شاہ بھی چیتی سمجھ آئے گی چیتی سمجھ آؤں گی, دے تو سمجھ رہے گی دے اٹھو تو چلیے شاہر آخیا نہ مچھلی ہو مچھلی چڈیے نہ نہ کوئی کٹی چڈیے جہی بلہ آئی ہر شکوں چلائیے شاہ اور پیچھو سان ہاتھ پاؤ نپ گے تو اصا آخ گے سبح شاہ جی آپ آخیا سی یہ حالانکہ ہوں شاہ مخرت ہے تیرے نزدیک کیونکہ تین پتا ہی نہیں اللہ ہوتا کی تم ماجد بیٹھا میں تیرے نزدیک پٹی بھی اللہ ہے سلطان رائی ولی اللہ ہے عالم لوہار کا دربار بنیا لالا موسا جاؤ نا ہاں. لالا موسا شہر لنگیا سار کھبے ہاتھ سڑک دے عالم لوہار کا دربار بنیا تے خطرہ پہ بریلوی کتنے کھوتے کا دربار نہ بنا لواہ واہ کلندرو تو سد <laughs> <laughs> <جا> سبحان اللہ میں بہا یہ خطرہ پہ لگتا ایمان یہ کدھر کھوتے کا دربار بنا آخر کے بڑی بڑی شہ سی یہ آم کھوتا نہیں پہنچیا ہوں عالم لوہار دا دربار بنا کھوتے دا آئے برابر نہیں <laughs> <laughs> <laughs> جا ساری زندگی داری مون کے گا گانے دے گا کنجر کم حرام دا کرتا رہا میرا سی چکا بان کی گیا زمانہ ویخو کیسا غدار ہو گیا وہ سلطان راہی کنجر کا دربار ہو گیا نور جہاں ان کے نزدیک بحشتی ہے وہ سورجان کیوں آخ رمضان چ مری سدکے جی؟ تیر جنت دین تو ستر سال کا عبادت گزار مولوی ہوئے نا تے ایک گناہ چکرے منہ کالا کر توا پھیر پیر لار پوا کھوتے باہ پورا پنڈ پا آدھ نے اے یہ بخشیچیا اصا باہر نہیں لان لگے ستر سال دا عبادت بلار ایک گناہ دے پیچھے جہنم بھیجی خلیے کون تے سر سال دی کنجری خالی مار پیے رمضان نے پہنچی نہیں پی رب کی دے ایسمت اے اے ای والی مانو ایک آدھ ویخ قسمت بی بی پاک دی دیکھا کہ رمضان مری تو جنت نہ لے گئی میں آ پکی گھر لا ہاں میں شالا دعا کرنا تیری دھی او بنے وہ بھی کسمت والی بنے بولیا وہ ستی برادری کر کو جاگ جاگ جاگ ایڈا زلم نہ کر اپنی جان تے اگلے بھار بڑے نہیں پچایا نہیں جانے حکولہ پی حکو لباد پیم کی خاطر ہر شا خرد برد کرسل جوڑے سو کترارا سر سو کتر بکیا گیا باہر کتنے لے سکتے یہ نتیجہ پہ نکلتا اب باہر کیون رہے اب بھی بخشیا اب مرضی کرے نتیجہ پہ نکلتا سو قتل بخشیا گیا اب جن مرضی قتل کر کے بخشے جانا یہ نتیجہ کڑھتی کسم خدا کرنا ملوڈے کرزاب سے جھوٹے بئیمان ہجی تو ایوی ٹول لائی جاتا ہزی اس قرآن کا ہوں ہی نہیں آسم خدا دی کر کے میں تینوں سو قتل والے سچا واقعہ سنا بعد نبی دک بھی سچا وا کیا چھوڑنا سچا وا کیا ننانوے قتل کیتا ہے پریشان ہویا ہے خوف آیا رب کا ڈریا یار میں ایڈا دالم میں رب دی ربار پیش نہیں ہونا خبر ہو پریشان ہوا لویا پیٹیا بندے پوچھتا یار کوئی حل دسو نے آخیا فلانا عالم بیٹھا لیکن وہ عالم اگو نیم بولنا سی سیاح آدھے نیم بولنا خطرہ ایمان نیم حکیم خطرہ جان وہ خطرہ ایمان سی انہیں علم شرح پورا سمجھا نہیں سی اندھے کوچیاں مانی قدر کیتے میری بخش ہو سکتی ہے گل رہی نہیں ہو کی مطلب اس اللہ کی اللہ سونے کی رحمت تو مایوس کیا انج کہ ہوں توبا بھی کرے قبول ہونی نہیں انہیں یہ گلت مسئلہ دسیا انہیں غلط جناب آخیا مخیلا دو آخیا یار وہ نیم ملا سی جی کو مسلا پوچھا سا جا تین فلانا ونڈا آلم دس رہے اس آلم کے کول جا او اپنے نبی شریعت پورا سمجھ نہ آ جائے مسلا پوچھ جب وہ پہنچا کبول ہو جائے گی شرط تین ضرور دسنا وا اس آخیا کی آدھا واپس اپنے پنڈ نہ جا بھی تو بڑوں میں پنڈے تر یار بہنے نے تیرے سنگی بھائی نے انہوں نے بھگے گا پھر बात टुट जाएगी उसे फैने रात वापस हो जाएगा तेन मैं मत देना वा जे अपनी कायम रहा चाहना का पिंड अपना छत जाओ सचा वाक्य मैं सुना झूठ सुन दी कौम किसे कहानियां सुनी बैठा है? جس طرح سیاس سچا ہے میں سنا حق دا عالم مت کتا ہے وہ بہڑیا دی سنگت بیٹھا ہے تو ننانوے قتل ہوئے نہیں ہوں مڑ جاویں گا تو پھر پہ جاویں گا کیونکہ بھڑے یار جہے ہوں اے کمینے بڑا کام خراب کرتے تباہی کرتے ہی کر, کر کے شریعت آخ دیئے بریا تو دور ہو جا بریاں دی سنگت نہ بہو بندہ توبہ کر کے پیڑے یاران دے متے لگے نا وہ پتہ کمینے کی آدھے نے کدوں کا مالی بنیا موڑ سے بڑا مارتی بن بن پیا بہن ہے تینوں پرانا ویلا یاد ہی کوئی نہیں وہ oh, شیطان دے ان بیٹھا ہوں منل جنت و ناس کئی شیطان وہ ہیں جو نظر نہیں آتے کئی وہ ہیں جو نظر آتے ہیں ان کا ستیا ناس ہے یہاں بہن والا بہتا اپنا بیڑا کرتا ہے بیٹھے گا پھر واپس ہو جائے گا پنڈ چاہ واپس جان کا نام نہ لے ترانا توبا ہے کی مطلب عالم سچا سی ان گل سمجھائی کہ پھر توبہ ٹوٹے نا جے قبول کرانی آئی جے قبول کرانی آئی تے ٹوٹے نا واپس جائیں گا ٹوٹ جائے گی پھر بٹھا بہ جانا تیرا ٹوٹے نا تو چل ہوتی ادر چل جانے راہ ہو گیا توجہ ہوں بخشا تھے گیا بخشت گیا بخشیچیا کیوں کہ یار توبہ واسطے پریشان ہویا پھر خوف پہ گیا سو دریا پھر د اگوں مت جو اگلے دتی ہے کہ ہوں واپس نہیں ایڈی جو سچی تے پریشان ہوا ہے کیا یار پروردگار جاندہ نہیں کہا اریا فرد ہے ایسا پریشان ہے یہ میرے سوا کون اس کرم چافی چافی ہوئی کہ جنا نو قتل رحم چپایا معاف حق بھی معاف ہو گئے حق بے نیاروں کہڑ ہے اس اپنا حق بھی تابا معاف کر جڑا جا بندیاں والا سی او, او معاف کر کروا دونوں فرمائی نے یہ تہ سو قتل والے والا واقعہ اس ڈنڈی نہیں ماری ہوں ایک صحابی کا واقعہ سنا میں سنا چھوڑا وہ بخشیچن کا نپیچن ہے کون صحابی بہویں چھوٹے درجے کا صحابی ہے صحابی سونا گل بولو بولو بخاری شریف جلد نمبر دو عربی والی باب حزبت خیبر سفا نمبر چھ سو اٹھ لکھے حضرت ابو ہڈارا رضی اللہ تعالی نبی پاک بھی فرمے نہیں رسول کریم جنگ خیبر نکلے خیبر کی جنگ لڑی سڈے کول جڑا مال غنیمت کا آیا ان سونا چاندی تے نہیں سی کچھ کپڑے سن کچھ مال سامان ہوسان وہ مال سامان لے کے ٹریا نبی پاک وادیے وادی کڑا والے تر پہ وادی کڑاو چپڑے ہرور سرکار رفا بن زہد نے ایک کالا غلام میم دال ہے غلام دضرانہ ہدیا حضرت رفا بن زید نے پیش کیا وادی کڑا ویس جدو غلام حضور سرکار دا اوٹنی مبارک کا کچاوا اتارن لگ گئے جب اتار ریا سی کچاوا کسے دشمن نے تیر ماریا وے حضور سرکار نے صحابی نو مجھے رجے دشمن تو شہید ہو گیا وہ اسا آخیا صاحب فرما دی اصا آخیا ہنی جن یہ جنت مبارک کی مطلب ایک صحابی ہے دوجا شہید ہویا تیجا حضور سرکار دی اونٹنی مبارک اس حال شہید ہو گل کی جلت مبارک ہوئے اللہ دے پاک نبی فرما دی کلا ہرگ نہیں دی جہ ہاتھ چ میری جان ہے جی گنیمت مال پہلو ایک چادر چاہیے او چادر اگیٹی کئیے میرے پاک نبی نے فرمایا سہ پہنے مبارک ہوئے جنت نبی فرما نے جنت نہیں اے جنت چ نہیں یہ چادر اگ بڑھ کے پیساڑ دیے جی मरता माल वीच तो पहलों इन्हें चुक ली सजना भी पागल ना कतल दलेर बन जा रसूल इसने चादर आला वाकया ना वेखे हालांकि साहबी कौन है साढ़ा इमान है नवी पाक का छोटे तो छोटा साहबी कसम اللہ خاک بول دے آل! اچھا حضور د صحابی حضور دی دید کرنے والا ولیاں تو جنہاں دے گھوڑے دے پیراں دی خاک افضل انھاں کول اک چادر چادر آئی غنیمت دے مال دے ونڈی چڑھ تو پڑھو تے سرکار فرماندے نے او شولا بن کے تے چادر ولہٹی کھڑی اے ہوں میںتل آکیہ دھوٹے نے یا ایک جھوٹا ہے, ایک کوڑا یا دونوں سچے نے ایک جھوٹا ایک سچا یا دونوں سچے بول بولو تو ہوں ایک پاسا ویکی ویکن ستی کو صحابی ایک چادر چاہیے چاہیے ساڈا کی بن سی تیری گل نہیں سمجھا ہوں یہ واقعہ کدی سنایا کسی بول بھی تو سنا مسیح کو چکتا سو قتل سنایا کر کے قتل آم ہو گئے اج تین دھیت یہ تو سڈا نش کا بھی نہیں تین دی گل پکڑ ات سو دی گل کرو سو پناہ دھاڑ گلی تا ایمان نال دسو میک موٹی یار ان آخر مسلم اللہ تعالی قرآن فرماندہ زکر نکرا تنفنین نصیحت کرو بے شک نصیحت ایمان آیا فائدہ دمان والوں فائدہ دار جو نسیحت کرتے اوی دیا گل کر دے, کر دے کم از کم کسی دل کے اثر ہوتا کوئی دل سے ڈردا مومن دل سے بعد آ جا قوم ای کلر ود گئی ہے تے جی نہیں دے بخش جو ہے یہ گل سمجھ آئی نے ہوں کی راترا کی میں تینوں سنا کے ہر واقعے دا الگ صحیح نتیجہ سمجھا ما. اللہ! سمجھا چھوڑا ادر او ہے رحمت دا واقعہ اے ہے آزاد دا واقعہ اتے دسیا سو قانون کہ چادر ایڈی وڈی شان والا پیا چکتا ہے بڑی دیا شولا پہ بڑھتی ایک اور گل کہ وہ صحابی سن اور صحابی نو عذاب پائےدار نہیں ہو سکتا اندر عذاب نہیں ہو سکتا جہاں زیادہ دیر روے نا محبوب خدا نے انہوں عذاب ادھر ہوا صحابی پاک نو اللہ دے محبوب ادھر فورن خبر چ دیتی کہ انہیں چادر چائی تھی وہ چادر فورن واپس کی گئی اور صحابی پھر جنت سے تر گیا رہے. یہ نہ سمجھا جی کسان عذاب دیر پا ہوئے. اے لیکن گالے میں ہو سکتا لیکن گل ہو محبوب نے ربو لال نے اس امت نو سبق پڑھایا کہ رحمت دے واقعہ سن کے تے مایوس نہ ہو سمجھی میں گناہ کر بیٹھا توبہ کیتی بھی نیکی والے پاسے آیا بھی تدیا وا تو جہانمی میری توبہ قبول ہونی نہیں یہ نہ سمجھی پر وردگار اگے توبہ کیتی رکھ معافی منگی رکھ تو تگدار ہو سکتا ہے جی سو قتل والے فضل ہو جائے تیرے ہو جائے آہ! رحمت کا واقعہ تب ہے تاکہ مایوس نہ ہوئے کوئی اے نہ سمجھے توبہ کیتی بھی صحیح تم تھا کوئی نہیں عذاب والا واقع ان سخت کیوں رب وکھا ہے کہ ہو تے رحمت والے کسے سن کے دلیر مند آ کے جو مرنی گنا کی جا نہا سابی گناہ کو گنا پڑے گیا لہذا نہ دلیر ہو مایوس ہونے بھی نہ آ گئے دلیر ہو گئے نا مراد اگلا پاسا نہ ویخیا دوجا دلیر ہوئے تھے آج نتیجہ یہ نکلیا کھڑا ہے وہ دائی خدا دی کہ انج مر بیٹھے آمان میں گل کر لگا کہ تس نو سناو چاہ جاندے نے حج سے کوئی امریکہ تبلی باہر لندن جندن ایئرپورٹان دے اتنے لگے کھڑے نے کیمرے ہوں بھی اتنے کئی پہ آتے سن بس چلیے مدینے تو چلیے مدینے تو چلیے مدینے ہوں میںدی جان کی تھوڑی جی کہانی سناوا چاہ سنا چھوڑا آل آل آل آل ہاں کہ تو مدینے جاننا ہے؟ دو تے مدینے پہ جانا ایئرپورٹ کے اتنے کیمرے لگے کھڑے نے جہے بندے دیکھ جندرا بھی بخا چڈ دے, دے, دے کیمرے ہیں اتنے کہ نہیں تک کئی بار اخبار چاہتا ہے بھی سمگلر پیٹ چ آندرا سونا پاک کے جا رہا سی تو پیا گیا ہر تھی سمجھدار ہو پیٹ دیا آندر کا سودا جیڑا کیمرہ وکھاوے گا وہ کپڑے کے تھلے والا سودا نہیں وکھاوے گا ہوں کوئی ہے پیا لندن ملا ابدو تباب وگوں تو پوچھو کی آ تبلیغ پر جا رہا ہوں تے جدو ایئرپورٹ کیمرے آنا سوا کوئی حج تے پہ جان ہے کوئی امریکے پہ جانا ہے کوئی ماں ہے کوئی بہن لی جان ہے کوئی خالہ ہے کوئی ٹبر لپڑیا دے تھلے سارا کچھ وہ کمینے ویخ رہے نے ہوں عت لمرہ کدا ہے ماں بہن کی عزت لٹی گئی حج تک کی لینا چلیے کام بابا جی بن کے آن کی گل نہیں پہلو جان کی گلے تو آن بھی پڑھا ملے نا میں پیا نہ بھائی جان بابا جی سچے جی تسان حج کیا پرانا جیسے کیمرے نہیں سن ہاں میںرقی والے دور کی پیا گل کرنا تھی پرانے بندے جاب چپ کرو کوئی اگلے جان دسا oh. ہاتھ جمرا کر چلیا تو اوتے رب ال آل امین عورت لب اللہ ہما لبیک منہ وے اچھی آواز نہ کٹے آخ سکتی اتے عورت لبا کچی آکھے گی یا منہ آخنا جیڑا رب عورت کی آواز نہیں کھڈن اس رب وچ درپورٹ دے ات ساری عزت کھڈ برداشت تو سی ہے تو پھر اپنا کی بن سن نبی دی شریعت عزت دا مقام کی ہے دے مریا اگتے اقبال فرما بندہ مرد جدو جان نکلتی ہے قوم مردی ہے جدو فکر نکل جائے سوچ نکل جائے اس قوم دی سوچ مر گئی سوائے ٹکر پانی تو ہور کوئی سوچ نہیں پکا آئے تو فون آوے تے موبائل آوے ہور کوئی سوچ نہیں اج نتیجہ نکلیا کھڑا ہوں پہلو عزت دا وقار دا عزت دا مقام سن شریعت کی شریعت شریت فرمای اگر تینوں کسے جان تو مار دی دھمکی دتی ہے مار چھوڑا دا. یا کلمہ کفر زبان نال بول حضور دی شریعت آخری اپنی جان بچا من دی خاطر اگر زبان نال کلمہ کفر جا بولے گا تو دل چیمان پکا تیرے واسطے جائے بے. اگر مر میں گا نہیں بولیا شہید ہوے گا پر جے بول کھڑے پر دل جیواؤ نے تو مومے نے مومے تیرے واسطے جائے گے پر جے کسے آخ گولی رکھ کے تیرے سینے تے اپنی عزت لے اپنی عزت لے نہیں تے جانو مار چکا نوی شریت فرما دیے عزت لے نہ نہیں جہانوی بڑے گا جانو مر جاؤ جب مرے گا عزت بچا کے شہید بڑ جائے گا مجھائی جڑا رب فرماوے جان بچاوست کفر بول ہے جی کسے دھمکی دتی مارن دیتا ہے لیکن وہی رب فرما ہے کہ تان بچا عزت نہ لٹا جانو مر جا بچا لہید ہوت نسے عورت مرن لگی عورت ہود ہو مرن لگا مردار کھانا حرام کھانا حلال ہو ہے کہ نہیں بھائی لیکن کوئی معیدہ لال اے مسئلہ میں نو نہیں بخواہ سکتا کہ شرعہ وچ کسے تھاں تے آیا ہوئے عورت پکھی مردی ہوے کسے غیر کمینے مرد انو آکھیا ہوئے آکھے کہ توں میں نو عزت لٹن دے میں تنو ہزار پیہ دینا تے جہان بچال ہوئی حضور دی شریعت آن دیئے اے عورت مردی مر جاوے عزت نہ لٹن دے وے شہادت در عطبہ پاوے سکولی کمینے تنہیں اکھے بیاں سکولوں کی کتابیں سبق نے اکھے عورت مرد خالی کماتا ہے گھر میں پوری نہیں ہوتی بہت غریبی ہے ہاں جی وہ جب شادی آتی ہے تو عورت کے پاس پورے کپڑے ہی نہیں ہوتے لہذا عورت کو بھی کمانا چاہیے عورت دفتر آئے باہر آئے کنیکٹر بنے ایئر ہوسٹس بنے فلان بنے غیر مردوں کو آئے سناخ کراے عزت لٹاوے کمینی بن کے تھبا پیسے میں واپس لایا جائے پے اس بختالی ویور ہو دے اپنے او پوچنا, او مردودا, تو پیلے اپنا کہ عورت عزت لٹاوے گھر کا سامان لے آوے نبی شریعت آخ دیے عزت بچا بے, جان گوا شاہ اللہ کیوں بھائی عورت غیر مرد نہ ہوئی سچی بولی آ موترا نا کار اپنی ایک افسر ایک افسرانی وچ برائی کر رہے تھے گی جا اڈے دے اتنے ٹرالے وچ ٹرالے آئے لا کے وہ کٹنا شروع ہو گئے پورا دینا ناڈا کٹیا کنجر پیو ماں خوش تیٹھا کیوں آخ ساڈا چونگا آٹے کا پیا بدد ساری کما گئی سڈے پتر کما کے لیا جنا پٹانا رنگ وکدیا نہ آدھے نے اتنے پتر جمے نہ خوشی نہیں ایڈی کرتے دھی جمے تھے بڑی خوشی کرتے نے وہ آتے نے یہ ستاں پترا کی شان والی ہے ہوں سکولی قوم بھی آتی وہ ایک پتر کما وے کی سات پماو ایک پاسے کلی بخت والی ایک پاس واہ جان وہاں دے واہ توڑے نا آئیے واہ پتوا واہ وہاں ارا اتری ہے نا پلپ گی موتر دی دفتر میں کام ہو رہا ہے نار مکعی بیچ. لال انہاں لا لر تو چنگا کٹیا میں گل کیتی ٹھوکر نیاز بیگ او اڈے ٹھوکر نہیں وہ بائیپاس رآم چی میرے سارے افسر افسر بڑے بڑے بندے بڑے وہ میرے آن آخر ڈپارٹمنٹ کر چیارے تو ڈپارٹمنٹ کا بہتر کر دیا اگو میں لحاظ کرنا سی مینو ڈپارٹمنٹ کی لگے میں دسنا سی نا میں خلاصے کھولنے سن بھائی کنجر کی بلاو نے میرے سنگیا میں سدکے سن جا ہے رشتہ دار ہے عمر بن خطاب ہے رشتہ دار سونے نبی دے سسر جی نے اما ہفسا پاک دے والد گرامی نے حال پردے دا حکم نہیں اتریا حضور دے گھر مبارک تشریف لے گئے آکا نامدار اپنے گھر والے سیدہ عائشہ پاک دے کھانا کھا رہے سن حضور سلا ماری حضرت عمر بھی کھانے لکے. حضرت عمر دی ہے رشتہ دار ہے لگ کے انگلی مبارک انگلی حضرت بول پہ بند کر دے لے یا رسول اللہ کبھی میری رب منگ لے دا, دا حکم اتر پہ کوئی غیر کوئی بندہ تاری گھر سامنے نہ حضرت عمر پاک نو ایک انگلی اپنی, اپنی ماں پاک رنا لگنا گوارا نہیں ہوئی اتو اللہ کا قرآن اتر آیا سجنا معلوم ہوا مومن کرگلی بھی امرت لگنا گوارا نہیں کرتے جنہ کی خیران سمجھ آئی ای؟ <تصفيق> ایک کلمہ نال جنت تریا نا یہ آدھا ہے نال بوے کلے کمرے کرکٹ کھیڈے باکسنگ کھیڈے مس ایٹم بم کدی مسلمانہ دی سیدہ خاتون جنت خاتون ہندی سی ہوں پروفیسر دے دت جو چڑھیے تو اس رنگ چڑھایا ہے میڈم دہاڑی باز مس ایٹم بم حسینہ چار سو بیس سبحان نا بولو چا بولو چا بولو چا کنڈیکٹر بنی کلینڈر بنی ہر تے تھان لٹا کے ووٹان تے کھلوتی کھلوتی ہو گئی تھے من کھلوتیاں سن جنیاں کھلیاں سن ساریا ہو گئی نے دے ہوئے ہوئے جہ گئی تویز نہیں لیا وہ تویز لیا نہیں پی ری اس مسلے تویز نہیں لیا آدھ پیرا अस्सी अस्सी साल दंग खलोतिया कक्ष नहीं रहा इस कौम एक चीजी तू तो फा छा ही नहीं मैं फा रहा मैं छा वो मौज कुटी ची को फक्ा रहा ही जिम्मे शौका है مفتی شوکر شاید بھی آن شوکا شوکا <laughs> چشتی نہ پڑھو اگریزی نہ پڑھو اگریزی نہ پڑھتا اگر ہوتا تو آج ہمارا اقوام عالم میں کیا حشر ہوتا <laughs> بچڑ خانے دے ڈاکٹر نو پوچھو بھئی حالے حال ساڈا حشر نہیں ہویا <laughs> क्यों बई थोड़ा हले आशर नहीं हो मिसाल दीती मैं क्यों ए? एक डेरे आया डेरे आया पालिया कुत्ता डाकू जड़े ना उन्हते रोटी चा पाई कुत्ता पाल गया उन्होंने बेली اور رات آئے جدو لاستے کتا آرام پتا نہیں میرے بہلی آئے کھڑے وہ ستا رہا ڈیری دی ماں بھی چک لی وی چک لیا سمان وی چک لیا بچے کٹے جو آیا سارا کچھ چک لیا ہر لے گئے پر انہوں کے گھر والوں دیا جن وہ جڑے ڈیری والے سن نا سور کٹھے ہوئے بیٹھے ہوجے نا آخر دعوا دو کتے ਹੁੰਦਾ ਤੇ لڑانا ہوں تو سا کھانا چلو جہ گئی ہیں ماں گئی جہ گئی ہیں چلو شکر ہے دع کھواو ہلو اس کتے نو یہ نہ ہوں پتہ نہیں کی اشر ہونا چاہیے میں کہ پھکا نہ روی ہر شہ گئی قانون کا فرد ہے قرآن نالی اچھے اخبار ترلتا فرد تعلیم ادی مدرسہ ادٹی کلومیٹر کلو دن کپڑے ادے وزہ ادی شکل ادھی نقب ادے ڈیڈی ممی مما پاپا ٹا ٹا مائ اگلے دن پتہ نہیں کہ تقریر کر کے آ رہے تھے ادھر کدرو بہاڑی والے تے میں ویکیا یہ ایڈی چوچی ایڈی نا مراد شتونگڑی باردیا نو پی السلام جنہیں انہوں کی ہو سی ہے جد وسلم ہو سی وی وڈی وراثت چڈ جانے نے پچھڑے وارس بننے جدوڈا یہودی ات چڑ گیا بےغیر لانت اگریز دی نسل کسلمان ہو سیش بن گئے ہوں ہر شاید دبا بیٹھا ہے اپنی بم ایٹم اگریزوں دے کول وہ آتے نے ہمارے محفوظ ہاتھوں میں ہے तो आड़े कोई बंदा एटम बंब कोल जाता है अंग्रेज उतोता है निगरान बंब देख ने तो फिर तो क्यों दा है? तो तो आड़े बड़े हुए नेटम बना हुआ का दल बने है। بھئی جے کوئی دے خلاف بولے قبضے مار چھوڑا گے ورنہ مسلمان تو ہر تے پہ مرد ہے اتنے آن کے مسلمان چکی جاندے تیری فوج ہاتھا پہ چکا وہ چڈ باقی دیا گلا بوش آیا نا بوش ملک دی تلاشی نہیں ہوئی ہوئی ہے تو تو آڈا وزیر وزیراعظم جان لگا ہے بوش والے کمرے چاہ پچھا آٹو تلاشی دے. سبحان اللہ. اس اتری قوم دا دان لگ اپنے گھر انہیں آخیا پیشہ ٹو خسرا تلاشی دے پہلوں پہ تھدے جس قوم دے وزیر آدم اپنے گھر چ جا تو پہلو تلاشی دے کنی عزت اس قوم ویسے یار گل ہے شان نہیں بنی ایمان اللہ ایمانسو سکول پڑھنے کا مزہ آیا کہ نہیں آیا سات وزیر گئے امریکہ سات وزیر ایئرپورٹ تترے نے امریکہ آخیا تلاشی دے انہوں نے آخیا لو ان الاشی لینا ستنا لا لیا آہ آہ آہ آہ آہ. سات دیاں ستنا لہا کے تلاشی لئی گئی تو تی پیارونا جیتے ستھن لے ہلے جی لانے ستاں وزیران کی ستھن لہا کے اگلے تلاشی کی عزت ہے کہ نہیں بھائی وکار ہے کہ نہیں اس قوم کا پاکستان زندہ باد آخو پاک فوج کو سلام آکو آخو آخو چپ کر گئے جی آئے <laughs> میرے ربا قسم خدا دی کر کے نا دنیا کینات و رسوائی کسی قوم فرد وہ نہیں ویخی ہونی یہ پاکستانی قوم ویگ بیٹھی بش جو آیا ہے کتے نا آخیا میرے کتے حفاظت کرن گے تی فوج کی حفاظت میں اعتماد نہیں کردا سات لاک فوج کتے برابر نہیں سمجھا پولیس نو کتے برابر نہیں سمجھا انہیں آخیا ٹھیک ہے نہ بمب بھی مرائے قرآن سڑائے مسیت گرائیاں مسلمان مرائے پر جڑے اپنی قوم دے قدار نے خدا دے قدار نے رسول دے غطار. قرآن دے بے وفا نے نا میرے نال وفا کتنے کرنی انہیں کتے دے لے جا اللہ رسول دے دین دا دشمن بندے. او لاکھ کلمہ کتا پڑے. او کرے تو بھی وقت سلیل ہو سک بخشتا ہے جڑا محمد ربیل دا وفاد اکھ کئی بند ہو گئی ہے تو کھیلی جے موڑ رب کھولے ساڈے ملک نات خون نا تابے پڑھتے دل نہیں لگتا یار چلیے پڑھتے میں تھے دل نہیں لگتا یار چلیے سودا و مردو کی لین چلے اگے لانت بوٹے گا اگے ایئرپورٹ یہودی سائنس لالت نے لانتی نیلام نے تینوں سانو برباد کیا انہیں ساری عزت لوٹ لینی ہے چلے امرے تے مراد آ اس نہ ہی امرہ کر چنگا نہ حج کر چنگا وے پہلو مستفا دا نظام لیا یہودی دا نظام قانون ختم کرا جہاد کر دین کرزادی واسطے واسطے اپنی اولاد دے سکول تو ہٹاؤ دی حکومت تو ہٹاؤ بھرتی نہ ہون دے تاکہ اگلے لانتی مک جان ہجی پھر تینوں آزادی بولو جب کافر دا نظام مکے گا یہودی دا نظام مکے گا اسلام دا نظام آئے گا پھر ہیا عزت بھی بچا گا جب حج کر جائے گا ہر قدم دے حج دا سباب پاوے گا حضرت صاحب ہم نے آپ کو موضوع دیا تھا اسلام میں عورت کا مقام ہوئے تھے عورت دیئے لو تو دی کین دیئے گلنہ کردہ پیام آہ. عورت دا مقام بچے گا پہلو مارد تے اپنا مقام سمجھ لے سیانے آندلے جدو مارد بغیرت ہوئے نا رن چ پرد میںکری می ہاتھ چڑے می کے بخت گھر جا بیٹھو اصا تھی سمجھاونا اصا تڈے ان افسرا نو سمجھا یہ افسر جدو بن گیا سمجھ آ گئی نہ لڑ نہیں اب ہی سمجھا ہاں <تصال> اگریز <تصال> <تصال> <عنجر> کی <کیتا> پہلو رن نو نہیں سکول پڑھایا <آخی> پہلو مرد <وے> <جد> آ <اندیشو> غیرت نکل گئی تو یہ اصا آخیا رن نو برابر چلاؤ گے تو ترقی ہو گی آپ کھینچ کے لیا کے گا وہ آخ گی <کی> کدھر برابر چلیں گی ہو آہ, دیڑا گرد, دیڑا گرد. اے اے کنجر بنیا اور کی سب بنیا سر سور جہاں تھی نا سر سید جس کو کہتے ہو جو ہمارے نبی کو کبیشی کہتا ہے حضرت ابراہیم کو کبیشی کہتا ہے وہ کتا کافر اعظم جڑا ان کا نہ خود کافر مرتا رلا کے نسل ہر جمد حرام دی پی جمد سور کسی آخیا مسلمان دیا دیا پڑا او آخیا چپ کرو جی دیا کا نام لیا تو لر بھی کھاوا مسلمان اڈے گیرت آلے جے میں مردا نو ذرا سوار لوا میں مرد تھوڑے جے بنا لواں تھوڑے ج آپ ہی لئے آؤں گے آج لائے گئے نا مفتی ہے ہی نا مفتی وہ بھی آدھا ہے چشتی پاگل ہے بے وقوف ہے اس کو پتہ نہیں اب زمانہ کہاں جا رہا ہے عورتیں اب گھر نہیں بیٹھ سکتی عورتوں کو بھی کردار ادا کرنا پڑے گا پھر عورت کا کردار ادا کرنے کی خاطر چل چلے, چلے دا چن مفتی چڑی آزی ووٹا نہیں دے جی ہو جائے والی کر کے جدو کو جنہیں رن موٹا کلو کے ہو گئی انہوں نے کم کرا کی خاطر وہ ساڈی نہیں چل رہی ہو چلتی گل بات پتہ نہیں او بیٹھی بیٹھی مل لوالی تو چل رہی ہے کرس رکھنا اپنے خادم صاحب انہ کوئی آیا تعلیمی تلیم محکمے والا کنجر آیا ہوئے تو جدید پشتی کنجر رہے آیا تین آخیا پیو دا لکھ ماں کا کیوں لکھنا وہ آتا تینوں نہیں پتا ماں گھر بھی سربراہ ہو سکول دا نتیجہ اکبر حسین الہبادی پہلو ہی کہہ گیا سی. کیا بتاؤں کیا بنیں گی علم پڑھ کر بیویوں بیویا کیا بتاؤں کیا بنیں گی علم پڑھ کر بیویوں بیویاں شوہر بنیں گی شوہر بنیں گے بیویوں مختاری جمین مورکا لینا بابا موج کٹن رمضان اللہ نے فیصلہ باد تقریر کر کے آیا فیصلہ باد تقریر کر کے آیا میں پنڈ بندے آئے انہیں کے چشتی ایک تقریر سات ٹی وی وک گئے چار ٹی وی ٹوٹ گئے نے ایک پھیڑا چاپا ان شاء اللہ مزید آجرس کی کی ان خلاف آ جا کی ہاں کبلا ہاتھ پائیے تے سواد آگے فیری مولبی آ لگے پھر یہ مسلے نہیں آدھے ختم کتنے لکھے لکھے ختم کتنے لکھے جی آ لکھے آئی ختم ہر می ختم ہر ختم یہ ہے ختم, ختم مونج کٹی چی ساری قوم ختم ہو گئی تین ختم ہو گیا ہے تیرا ختم نہیں ختم ہوا بلے بلے بلے بھائی اوسلی والے قوم اقل والے میرے کو مسئلے کوئی نہ میرے کول مسلے جی نے جل زندہ ہو رہا کو زمیر ہاں نو تعلیم جی سربراہ بناوے گھر میں نہ بے ندی بادشاہ کیوں بن بیٹھی او بد ندی بادشاہ کیوں بن بیٹھی چپ کر نارا بھی کسی تک تائی میں جس وقت تو لڑتا سکول گئیاں بادشاہ بن گئیاں سن اسلے بلکوا سن ہوں بل فیل نے فرق ہے کیونکہ جہی انھیں وہ کدی بادشاہی خواب نہیں سوچے گی انہیں سوچنا میں بال کی پالن مرد کی عزت کھے بچا میں پردہ عزت کھنا ہیا بچا بچا کے جنت کھانا بھائی پڑھتی جائے گی چڑھتی جائے گی ادھر پڑھتی جائے گی ادھر چڑھتی جائے گی او چڑھتی آخر اتنے چڑھ جائے گی بدرتی رنگ ہاک بن پائے گی ہاں پھر موڈیا تھی چڑھ جاتی ہے تو نعرے مارے پھر ہوں جی مینو ایک آشتی ویخ رب کی دیکھ بے نظیر تر گھنٹے پورے ملاقات کی کلے کمرے رب دی دین د میں دعا کرنا تیری باجی چھ گھنٹے جے فٹے لانتے کافر نال بیٹھی کلے کمرے کافر بھی او جہاں ماں نال کرے انہیں بڑا لگ سی وہ دن بیٹھی پیچھوں کی آدھا آخے رب کی دے میں آخیا رب کی دینتی رب کی دتی لان رب کی دا خاتو نے جنت سی حسین جمے ہے شیخ مرحوم کا کول اب مجھے یاد آتا ہے دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے اکبر آبادی سید سی فرمان دے جدو میں سکو لڑ پیا جانا سا مینو میرے مرشر فرمایا میں اکبر نہ جمی جے تعلیم بدل گئی تے دل بھی بدل جان گے میں, میں لوگان دے پیچھے گمراہ ہو گیا میں جدو پڑھ کے فارغ ہو کے گیا اب مجھے شیخ مرہوم کا قول اب مجھے یاد آتا شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے بدل گیا بدل گیا دل اچھا وہ غیرت نہیں ہو ایمان نہیں ہو قوم وہ فکر نہیں وہ سوچ نہیں الٹا یہ والی سوچ کہ بس اصا کلما پڑھ جو لیا سیدے جنتی ہیں. سانو رب کی آخر ہے اصا اتر پینا میں ہوں سوچیا قوم دے کوم دبیاں ولی دی شان کیوں بیان کر د نیت نے آپ بچ گئے جو مرضی کری جو بابا ہے جو شان آ سانو آپ بچا لینگے جو مرضی کی دی جائی ہے اے دے شان دے نہیں دی شان دین دا اے مقصد رب دان والے جو هاں هاں تے پلیتا دے پیچھے نہ چلے جے شان والوں کے پیچھے چلیا جے ایسا ہوں چلنا جو مگر تریفا کہہ دیاں اور ایڈے بئیمان بن گئے قرآن سے نکلی ہے سینس قرآن سے نکلی ہے سائنس کہ میں اگریز خدا نو نہیں منتا قرآن ٹٹی سٹ دے کڈی قرآن چسو کیوں سائنسدان خدا در آدمی رب آئی یہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے. خدا نے تے خدا کی کتاب گولو ویسے اگریز خوش تنگے پیسہ لایا ہے. پر شاید ستری تیار ہوئی انہوں نے ملوڈے تیر گل تے سابت قرآن چ کرتے پھرد یہ مسئلہ رپی لایا تو سواد آیا ان دس یہ گیئر کہڑی سورت چ نکلے دسو بھائی گیئر نہیں ہوتا یہ کہڑی آیا تو چ کلا چ کہی آیت چ نکلا دسو بھائی دسو دسو رہے سانوں یہ باندر بنا لیا کہ ساڈے مل آئے جی باندر بنے تھڑے ن وہ آدھے پران چکی سو میں جہاں مردو آ ساڈا نبی فرما مال والی دنیا میرا دنیا لال کوئی تعلق نہیں سونا نبی فرما میں میرے تابے کا ایش پرستی تو دور نے سونا نبی فرما دا میری مثال ہے یہ جی میں کوئی مسافر آاہ کی آ سفر کر دوں دوپہر ویلے رخت چھ لے کے تر جب مطلب جی صرف چھا لیند وقت گزار دال دے دے ماردہ دا میں محمد بھی دنیا وقت گزارا نہیں ہوا اللہ تعالی کا قرآن فرما دہلا بے ہی اے حبیب اے نبی اے سونے Oh. جو کافر نو سامان دتا واسطے اکا مبارک کپڑا رکھ دے سن تاکہ میری دے مال تہ بھی نہ پو جا نبی دنیا تو ان نفرت ایڈا سوہد اپناوے ایڈی درویشی اپناوے اگو دروی رہ کا حکم بھی شیر لمبانی وگیا نو دے جاوے اپنے یار فرما کا کا یا گریب دنیا مسافر صرف گزارے دا رکھ دے سونا نبی ادا دنیا تو پرہیز فرما اگو قرآن کی سکتا ہے جہاں اس نے قرآن اترے اس سائنس کا سبق نیوے جیڑا تے کی تو کوئی دا آج فون دے جاش پر نہ کوئی فون فون کھولنے پہلو ایک کڑی کا ہاتھ ایک مڈے کا ہاتھ جاندے. دا مل جی ٹچ ہوں اج کر کے وہ ملتا ہے تو پھر سڈا فون کھلتا ہے کی مطلب سنا دی دعوت پہلو ملتی بعد فون قرآن چو نہیں نکل سکتا قرآن خلق عظیم خل کے عظیم چو عظیم عظیم نہیں نکل سکتا قرآن چو سائنس نہیں سینس شیطان شیتان چو قرآن چو بابا فرید حضرت بلال بنیا پروسر انگریزی کٹو ماسٹر خانے ڈاکٹر مفتییا مردوا جہانم کٹھی کر جن ایک پچا لو جی نہیں وہ پچی تو نہ بک مار قرآن نو کافر پچھے نچلا قرآن تینو کافران دا دشمن بڑھان دا ہے کافران دا ٹٹو بڑھان دا نہیں پیا آکھ دا وہ ظالمان سائنس آئے پوری دنیا تو قرآن ختم ہو گیا سائنس ہر کمینے دے دل دے اندر بائے گئی قرآن کسے دے دل نچ نہیں گیا قرآن نالی اچ پر رول ہے سائنس دا ایک بڑایا ہویا چکلا ٹی وی دا تبجو اٹھ ہزار دے ٹی وی ٹرالی چ پیا اچ کپڑے پی نے آ جڑا فون موبائل کور قرآن خدا اندر بھی کچھ ہے ویخ رہے کوئی خلاف ہے کوئی کپڑا ہے ٹی چکلے کی ہے تو شرم نہیں آتی انہوں تو بوتھا نہیں بنیا ان سور ان سوران کا بوتھا نہیں بنیا جی رہا بابا میری ساری تقریر ایک پاس تیرا ہک ہک پہ گل ٹھیک ہے بالکل سہی ہے کہ بابا سہا کہ باقی صحیح گل نبی پاک نے فرمایا شیطان دیا رسیاں مایا نا ایمان نال سویرے بندہ کوئی ٹی وی توڑے نہ تے پھر ویخ سب تو پہلا ناسا کینے سجایا ہیں پہلی پہلی فریاد پیکیا نو مینو کتے لایا دے تر جانا میں گھر سلطان رائی دل لا باندھی سائے نے پر میں یقین ہے وہ کسم خدا دی کر کے آنا سیا آدھے نے کھوتی کا کی کام ہے بےڑی تیرہ چڑے دو پچھوں پین چڑھتی ہے کہ نہیں کی کامے سے ہوئے، پر ایک مرد ستا ہو مرد سیدا ہو جائے مرد مرد جنو رب سونے فرمایا ار جا لو کھن آلن سا مولا فرمانا مرد عورتوں کے افسر نے حاکم نے ہاکم <سلام> سایا <سلام> تھلے نہ سیدھی تے عملہ سیدا و سجنا ایک مرد سدھا ہو جاوے میرے سونے نبی کی آن کے کیتا مرد کیتے نے مرد سدھے ہوں گئے گھر سمندے گئے جدو گھر سی ہے ملک سدھا ہو گیا خلصے کھلے نہیں میرے موضوع بہن ایک اردو چ لایا اردو موضوع لایا گزشتہ تو وسطا جمع یعنی پچھلے تو پچھلا کیا جدید سائنس علم ہے یا جہالت اردو میں کٹے ہو جان نا ملا جنا پروفیسر جو مرضی باقما جو چشتی دی گال ترول لین تے تھا ایک گل تروڑ لان د اللہ تعالی فضل پھرا آ جانا نا میں پورا وتر آ جی دس دے پھیرا آیا بڑا پڑکدہ آیا میں شیخوپور سہی دس پروفیسر نہیں صحیح دسا کیونکہ پروفیسر سی دے پروفیسر فٹ دے با میں آیا دو با سوسری نہیں سوی میں سمجھی بھابیا تو مناظرے جیتے نہیں یہ بھابی نہیں بھابیا تو سنیاں دا کٹا بھی جیت جہاں کمال ہے یہ کوئی کمال نہیں رضا جاری رہے گا سبحان اللہ کس مرد کا نام آیا اے اے اے اے اے. کس مرد کا نام آیا اور امام احمد رضا دی فکر